باہلا منسا حسن تدبیر خدا اچھا جی شکاس کھا گئے جی جادوگار من علیہ السلام وہاں رہ گئے تکلیفیں برداشت کرتے رہے سمجھے جی بنی اسرائیل آخر اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو کیا کرو ہجرت کرو تنگے چلے جاؤ ادھر سے مصر کو حسن تدبیر خدا اور وہی تھی ہم نے تیرا موس علیہ السلام کے بئیں طور کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو بے شک تمہارا تاقب کیا جائے گا پیچھے آئے گا فراؤن ڈرنا نا اچھا جی یہ رات کو چل پڑے صبح کو فراؤن کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں اس نے چپراسی بھیج کے لوگوں کو کیا کیا اکٹھا کیا فوج جمع کی تو پیچھا کیا پس بھیجا پھراؤں نے شہروں کے اندر چپراسی کہ بے شک یہ البتہ جماعت ہے کلی بنی اسرائیل کی اور بے شک یہ ہم کو غصہ دلانے والے ہیں کیا؟ اور بے شک ہم البتہ سب کے سب مسلح جماعت ہیں آج کا منع مسلح جماعت ہیں یہ سارے مقتضیات ہیں کہ وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے اللہ نے پرمفاخرج نہ پس نکالا ہم نے ان کو باغات سے چشموں سے خزانوں سے اور عمدہ عمدہ مقامات سے الامر قزال کا یہ معاملہ اسی طرح ہے وہ اور بنی اسرائیل ان کو غیر کر دیا اور وارث کر دیا ان چیزوں کا کس کو بنی اسرائیل کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیلی روایات ہے نا اسرائیلی روایات وہ اور تاریخ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر قلزم سے جب گزر گئے واپس نہیں آئے تھے وہ سہرا کے اندر رہے پھر ملک شام چلے گئے لیکن مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ واپس آ گئے تھے سلطنت قائم ہوئی یہ ہماری دری ہے اور اسلحہ وارث کر دیا ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو آئے. یہ تو درمیان میں بات ہے آگے پھر ان کے غرق کی تحقیق کر رہے ہیں سمجھے جی ان کے غرق کی تحقیق ہو رہی کی کہ موس علیہ السلام جو نکلے نا اور فراون نے اپنی فوج کو جمع کیا وہ آگے یہ پیچھے اور کس وقت ان کو پا لیا باہر کلزم پہ اشراق کے وقت کس وقت سورج چڑھا اشراق کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے کون آ رہا ہے فراون اپنا لشکر دے کہ ڈر گئے جی پیچھا کیا ان کا بنی اسرائیل کا کس نے فراون والوں نے سورج نکلنے کے بعد پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے تو کہا موسا کے ساتھیوں نے ان نالا مدرا کن ہم تو پکڑے گئے مدرا میں نا وہ پکڑے گئے ہم کالا موسا نے فرمایا کللہ ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور کرے گا وہی کہ ہم نے تیرا منسا کے یہ کہ مار دیا اپنا آسا کس پہ وہ میاں بہرے کولزون پہ فن فالا کا اور کرنا منسا نے آسا مارا تو پس پھٹ گیا سمندار پس ہو گیا ہر حصہ مسل پہاڑ بڑے کے ہو گیا ہر حصہ میں صرف پہاڑ بڑے تھے بھائی سمندر کا پانی کیا تھا بہت تھا اونچا تو موسی علیہ السلام نے جو آسا مارا نا آسا مارنے کے ساتھ ادھر والا پانی برف کی طرح جم گیا کیا برف کی طرح جم گیا ادھر کا پانی برف کی طرح جم گیا راستے میں بارہ راستے بن گئے وہ درمیان میں ایسے جم گیا جیسے کیا ہوتا ہے پہاڑ ہوتا ہے برف کی طرح جم جائے پانی پہاڑ نہیں بن جاتا پہاڑ کی طرح ایسے بن گیا تو اب یہ ظاہر ہے کہ راستے بنے اور پانی جم گیا لیکن یہ تمہارا علی گڑھ کا بانی ہے کون ہے سر سید اور سر سید کہتے نہیں ایسے نہیں ہوا موس علیہ السلام جب گئے نا تو سمندر نے پانی کو چھوڑا ہوا تھا کیا اس سمندر کو دیکھو نا کبھی کبھی پانی کیا کرتا ہے چھوڑ دے دو دور چلا جاتا ہے پھر تم وہاں سیر کرو نا پتا ہی نہیں چلتا پھر یا آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جوار باٹا مد و جز عربی میں کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے سر سید یا موسا علیہ السلام گئے تو اس وقت سمندر نے پانی کو کیا تھا چھوڑا ہوا تھا خشکی پہ چلے گئے وہ جب پار گئے اور پیچھے کون آیا فرون آیا تو یکم سمندر آ گیا موجوں کے ساتھ یہ ٹھیک کہتا ہے تو موجے کا سل منکر ہے وہ کہتے موجات کا میں من منکر ہے ہم مو کے قید ہیں دیکھو نا یہ پھٹ گیا ظہر ہے اور ہو گیا ہر حصہ میں صرف پہاڑ بڑے کے اب یہ صاف رد ہے اس کا یہ نہیں ہے صاف رد ہے واضح اور قریب کر دیا ہم نے اس موقع پہ پچھلوں کو پچھلے کون وہ والے اور نجات دی ہم نے موسا کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو سم اغرکن آخرین انجام افاق پھر غر کر دیا ہم نے پچڑوں کو انفی ان غال گلایا اس میں بڑی نشانی ہے وما ماکان اکثر ہوں مو منین بین رب کا عزیز الرحیم یہ کئی دفعہ پڑھا ہے یا نہیں اچھا اب ایک ہاشا پڑھ لیجئے بڑا بہترین ہے موز القرآن میں حضرت شاہ صاحب دیکھتے ہیں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ نے میرے حضرت کو سنایا یہ واقعہ اللہ تعالی نے کس کو سنایا میرے حضرت کو سنایا کہ جیسے فرون والے نکلے تھے نا پیچھا کیا تھا تو تباہ ہو گئے یا نہیں اسی طرح اللہ فرماتے محبوب کو تجھ کو میں نکالوں گا کس سے مکے سے تو مدینے چلا جائے گا پھر ایک سال کے بعد یہ پیچھا کریں گے تمہارا جنگ کے لیے میں مکے سے باہر نکال کے ان کو تباہ کر دوں گا مقام بادر میں ہوئے تباہ جا نہیں تو فرون کے ساتھ مناسبت ہو گئی یہ شاہ عبد القادر احمد بطر الناب ابراہیم دلیل نکلی نمبر دو اور پڑھو ان کے اوپر قصہ ابراہیم علیہ السلام کا جب فرمایا اپنے باپ کو قوم کو کس کی پوجا کرتے ہو تو کہنے لگے پوجا کرتے ہیں بتوں کی پر ہمیشہ رہتے ہیں واسطے ان کے کیا مجاور بنے ہوئے آ کے پھر میں نے کالا استفسا فرمایا کہ سنتے ہیں تمہاری پکاروں کو جب پکارتے ہو یا نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں کالو کہنے لگ گئے ابراہیم آئے سی بات نہ کر ہم نے باپ دادا سے یہ چیز دیکھی ہے وہ کر رہے ہیں. کہنے لگے بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے کالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرائے تم غور تو کرو تم کیا پس غور کیا تم نے ماں کم تم تابدون جن کی تم پوجا کر رہے ہو تم تمہارے باپ دادا اقدام پہلے فائن نہ ہوم ادو لی پس بے شک یہ بائے سے ذرا رہیں واسطے تمہارے ادو کا من کیا لکھو کوئی ادو کا من کیا لکھو دشمن کی وجہ کیا لکھو بائے سے زرار اور لی بمانے لکم یہ سارے کے سارے بائے سے ذرا رہیں واسطے تمہارے بائے سے ذرار کیسے بنے تم ان کی پوجا کرتے ہو تو یہ کیا ہے شرک ہے کیا ہوا جب پوجا کی تو شرک نہ ہوا تو یہ کیا ہوئے بہ سے زرار ہوئے بہ سے نفع ہوئے باقی لی کیوں کہا مراد تم ہے لیکن آدمی جب تقریر کرتا ہے نا تو تاریخ کرتا ہے مثال طور میں یوں کہوں بھائی میں اگر کبر کی پوجا کروں تو میں کیا بن جاؤں مشرق ایسے میں, میں بدھ کی پوجا کروں تو میں مشرق بن جاؤں نام تو اپنا لے رہا ہوں مراد کون ہوتے ہیں کوئی کہ تم مشرق ہو یہی ہے پستا کہ یہ سب کے سب باعث سے ذرا رہے واسطے میرے کمنا اگر میں کروں پوجا تو میرے لیے باعث ذرا ہو گے اب تم کر رہے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے باعث ذرا نقصان پہنچ رہے ہیں شرک کر رہے ہو اللہ رب العالمین مگر رب العالمین وہ اپنے عابدین پہ مہربان ہے یہ معبود بیر سے ذرا رہیں اور اللہ اپنے عابدین پہ کیا ہے مہربان ہے مگر رب العالمین اللہ کی بیان صفات رب العالمین وہ ہے جس نے پیدا کیا مجھ کو یہ ایجاد ہے ایجاد بس وہ میری رہنمائی کرتا ہے ولز ہوا یتیمونی تربیت میرا رب وہ ہے جو کھلاتا ہے مجھ کو پلاتا ہے ایک خالہ کنی کے اوپر لکھو نمبر ایک صفت و یتیمونی نمبر دو یہ بیان صفات ہیں وائغ مرض تو نمبر کتنی تین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے مجھ کو ولزی نمبر چار اور وہ ہے جو مارے گا مجھ کو اپنے وقت پہ پھر زندہ کرے گا ولہ اتما نمبر پانچ اور وہ ذات ہے کہ تمہ رکھتا ہوں میں یہ کہ بخشے واسطے میرے گناہ میرے کیا گناہ سے مراد کیا ہے خلاف اولا لکھو نبی سے گناہ لی ہوتا خلاف اولا ہوتا ہے یہ کہ بخشے میرے خطا میرے بخشے واسطے میرے خطا میرے دن جزا کے یہ کتنی ہیں جی کتنی سفا بیان کیے پانچ پانچ سفتیں بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام رب حبلی مناجات اے اللہ بخش واسطے میری حکمت حکمت کہتے ہیں علم و عمل دونوں علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں اس کا نام حکمت ہے بخش واسطے میری حکمت نمبر ایک، اور لاہ کرو مجھ کو کامل نیکوں کے ساتھ یعنی انبیاء کے جو مراتب ہیں نا وہ مجھے حاصل ہو جائیں حاصل تھے نمبر دو وج الساد کے نمبر کتنی تین اور کر واسطے میرے بول سچا پچھلوں میں پچھلوں میں بول سچے کا کیا مانا ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو اچھائی سے یاد کرتے ہیں برئی سے آ ابراہیم علیہ السلام وج علی میں واراس یہ نمبر کتنی جی چاہ دعا ہے دعا کے معروض ہیں اور کرو تو مجھ کو اور کر تو مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین سے ورا سمن مستحقین کر تو مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین سے واک کر لے ابھی نمبر کتنی پانچ یہ معروضات ہیں سب باکش واسطے با میرے کے بے شک وہ ہے گمراہوں سے یہاں باکس کا کیا معنی اور اس کو ایمان کی توفیق دے کے بخش کیا آ, ورنہ کافر کے ایسے بخش نہیں ہوتی ایمان کی توفیق دے بولا تخذی نمبر 6 اور نہ رسوا کرو مجھ اس دن سے کہ اٹھائے جائیں گے لوگ وہ دن کیا ہوگا یعنی وہ دن کہ نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے شدت یوم قیامت ہے یعنی وہ دن کہ نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے علامہ بک سلیم مگر جو آیا اللہ کے پاس دل سالم لے کے یہ فائدہ دے گا دل سالم کا گوا شرک سے سالم معصیت سے سالم ہو دل مگر جو شخص آئے گا اللہ کے ہاں دل سالم لے کے یہ فائدہ دے گا وہ اوزل جنات انجام متقین اور قریب کی جائے گی بحشت متقین کے لیے اور ظاہر کی جائے گی جہنم کس کے لیے گمراہوں کے لیے وہ انجام متقین تھا یہ انجام کس کا ہے جی افا ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے اور کہا جائے گا ان کو این ما کہاں ہے وہ معبود جن کی پوجا کرتے تھے تم سوائے اللہ کے کیا مدد کرتے ہیں تمہاری اوینتا سرو چلو تمہاری نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا اپنی مدد کر سکتے ہیں کچھ نہیں وہ کب کے بوفی ہا بس اوندے ڈالے جائیں گے بیچ اس جہنم کے ہم وہ عابدین بھی والابون اور متبوئین بھی یا مطموئن گمراہ ہوں گے وہ پہلے جو معبود تھے آپ پڑھ چکے ہو وہ معبود کیا تھے گمراہ تھے یا نیک نیک یہ گمراہ مابود ہوں گے بس اوندے ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر ہم ہم کے نیچے کیا لکھو عابدین اور غابون کے نیچے کیا لکھو مطموئن وہ پہلے تابین ہو گئے یہ مطموعین ہو گئے کی چیز ہے اوندے ڈالے جائیں گے یہ آبدین بھی اور ان کے مطموعین بھی جو ان کو گمراہ کرتے تھے غابون کا لفظی ہی میں نے گمراہ وہ جنوب ابریس اور لشکر ابریس کا سارے کے سارے کالو تخاسم و آہلی اب آپ دوستی آپس میں جھگڑا کریں گے تخاصم آلی کہیں گے اہل نار درا حالے کو اس کے اندر جھگڑا کریں گے دو رخ میں قسم کسم اللہ کی بے شک تھے ہم گمراہی سر ہی کے اندر یہ کون کہیں گے تابین متبوئن کو کہیں گے جب برابر کرتے تھے ہم تم کو سعد رب العالمین کے وما اضلانہ سبب گمراہی اور نہ گمراہ کیا تو ہم کو مگر بڑے مجرمی میں کس نے آ, تم تو چھوٹے مجرم ہونا تو ہمیں جو بڑے مجھے ہیں نا وہ اصل ہمیں گمراہ کرنے والے تھے بڑے سردار پس نہیں واسطے ہمارے کوئی سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست مخلص فلاؤ انہ کاش کے ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہو کس کی طرف لوٹنا ہو دنیا کی طرف پل ہو جائیں گے ہم مومنین میں سے باعث قسم کی تمنا کریں گے لیکن وہ تمنا پوری ہوگی تو ادھر تابعین کے ساتھ جو متبوئین ہوں گے وہ نیک نہیں ہوں گے کون ہوں گے گمراہ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے پھر یہ تابعین کہیں گے مطبوئین کو کہ تمہارے جو بڑے گمراہ سردار ہیں ان سب نے کیسے گمراہ کیا ہم سب کو تمہیں بھی ہمیں بھی انفیز آگل آیا بماکان اکثر ہوں مومنین بہن نربک الحوال عزیزر رہی قبضہ بت قومنوہن دلیل نقلی نمبر تین جٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو بھائی قوم نوح کا رسول ایک تھا یا بہت تھے ادھر کیوں کہا گیا منسلیم ایسے لے کہ ایک کو جٹلانا سب کو جٹلانا ہوتا ہے یا ادب کے لیے کہا گیا از کال تبلیغ جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا نہیں ڈرتے تم بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں امین کا معنی اللہ کا پیغام جس طرح ہے پورا پہنچاتا ہوں فتق اللہ واطی اون جرو اللہ سے اور اتاج کرو میری یہ فتق اللہ کے نیچے لکھو رسول امین کا مقتضا رسول امین کا مقتضا میں چونکہ رسول امین ہوں نا تو یہ چیز بھی تقاضا کرتی ہے میری اطاعت کرو یہ ضرور لکھو کیونکہ آگے تکرار آ رہا ہے تو رسول امین کا مقتضا کیا ہے آ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر استبلی کے کسی معاوضے کا یہ اخلاص ہے کیا ہے نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر رب العالمین امین کے فتق اللہ وتی اس اخلاص کا مقتضا یہ ہے اب دیکھو فتح باتی ان دو دفعہ آیا تو پہلا فتح اللہ کیا تھا رسول امین کا مقتضا یہ کیا, کیا ہے اخلاص کا مقتض کالو اناد کونے لگے کیا ایمان لائیں ہم واسطے تیرے حالانکہ اتباق کی تیری رزیلوں نے کسرے تیرے پیچھے رزیل لگے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو حضرت نے بہترین جواب دیا فرمانے لگے بھائی دیکھو میں کسی کے پیشے کو نہیں دیکھتا کیا میں ایمان کو دیکھتا ہوں بھائی گھٹیا قسم کے, کے لوگ جو ہیں ان کا پیشہ کیا ہوتا ہے گھٹیا مزدوری وغیرہ ہوتی ہے نا تو فرمایا میں کسی کے پیشے کو نہیں دیکھتا کس کو دیکھتا ہوں ایمان انہوں نے کہا چاہ یہ ایمان ظاہر ہی لائے ہے کیا بات میں منافق ہیں فرمایا میں ظاہر کو دیکھتا ہوں باطن ان کس کے حوالے کرتا ہوں اللہ دیکھو جی کالو اناد قوم کیا ایمان لیں ہم ساتھ تیرے حالانکہ تابع ہوئے تیرے رضیر فرمایا وما علمی کیا بحث ہے مجھ کو بما کان یا ملون ان کے پیشے سے مختصر یہی معنی ہے کیا بحث ہے مجھ کو بما کا یا مروں ان کے عمال و پیشے سے ان حساب ہم باقی تم کہتے ہو کہ یہ باطن میں مومن نہیں تو نہیں حساب ان کے بات کا مگر میرے رب کے ذیب میں ہے لوتا شرون کاش کے تم سمجھتے اور نہیں میں دفاع کرنے والا مومنین کو تمہارے کہنے پہ میں غریبوں کو نہیں دفاع کروں گا نہیں میں مگر نذیر مبین قالو تحدید قوم کہنے لگے البتہ اگر نہ رکا تو ہے تو ہو جائے گا تو کس سے سنسار شدہ لوگوں سے کالا دعائے لوہ عرض کیا ہے میرے رب بے شک میری قوم تکزیب کر رہی ہے میری ہمیشہ سے پختہ پس فیصلہ کر میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ پتن کا مانا عملی فیصلہ اور نجات دو مجھ کو اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں مومنی میں بیا ہے نجات دو مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ مومن ہیں یوں نہ کہنا کہ نجات دو مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے مومنین سے نجات دو یہ مانا غلط نہیں کہ مومنین سے نجات دیں نہ میں نے بیانیا نجات دو مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ کون ہیں مومن ہے پان جے نا سمراوت نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی پر کے اندر بھری ہوئی سم اغرقنا انجام اناد انجام اناد پھر غرق کیا ہم نے اس کے بعد باقیوں کو انفیزال ماں کا نقصل قزبت آد المرسل نقلی نمبر کتنی جی چار جٹھلا یا قوم آج نے رسولوں کو وہی جواب ہے جمعہ کا جب کہا ان کو بھائی ہو نے کہا نہیں ڈرتے تم بے شک میں تمہارے رسول امین ہوں تو رسول امین کا مقتضا کیا ہے پتہ اللہ ابھی پڑھا ہے نا ڈرو اللہ سے التاج کرو میری اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کسی معاوضے کا نہیں معاوضہ میں گا مگر اوپر ربو اللہ دے گا مجھ کو اب سب امراض قوم یہ امراض قوم کو ان کی قوم میں شیر کی بیماری بھی تھی اور شرک کے علاوہ اور بیماریاں بھی تھی امراض قوم شرک کے علاوہ اور بیماریوں اتابنون بے کل رین مرض اول تکبر و تفاخر پہلی بیماری ان میں کیا تھی جی مرض اول تکبر و تفاخر تکبر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے اونچا مقام ہوتا اور اونچے مقام کے اوپر پھر منار بناتے یادگار کیا چنچے آپ کے پاکستان میں ہے یادگار پاکستان کہاں ہے آ منار ہے پاکستان کسی طرح مصر کا ملک ہے نا تو مصر کے اندر ہی بڑے بڑے ایسے منار بنے ہوئے تھے سمجھے جی ہاں وہ بھی ایسے کرتے تھے ایک اب تابنون کیا بناتے ہو تم اوپر ہر اونچے مقام کے یادگار تابسون محض فضول بناتے ہو وہ اس کا بھی فائدہ ہے وہ غریب تھوڑے ٹھہرتے ہیں اتنا پیسہ غریبوں پہ خرچ کر دو محض فضول بناتے ہو یہ پہلی بیماری کیا تھی تکبر و تفاق آگے و تتا خزون دوسری بیماری در عمارات دوسری بیماری غلو در عمارات وہ عمارتوں میں غلو کرنا آدمی مکان بنائے عمارت بنائے ضرورت جتنا کیا کہ بعض لوگ عمارتوں میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ غلب دار عمارات ہوتا ہے اور بناتے ہو تم بڑے بڑے محلات مسانے میں لا لال کمتا یہ لال ہے بمانے کان نا کم یہ ضرور لکھو یہ لال لا کم بمانے کان نہ کم ہے ترجیح کے لیے نہیں ہے کان نہ اور بناتے ہو تم بڑے بڑے محلات ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا تم ہمیشہ رہو گے اب مانا ٹھیک ہے گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے ویزا بتش تم یہ تیسری مرض ہے بے رحمی کی تیسری مرض کیا ہے وہ بے رحم تھے کسی غریب کو پکڑتے تو اس پہ ظلم کرتے اور جب پکڑتے ہو تم کسی کو پکڑتے ہو سرکش ہو کے فتق اللہ واتیون تی اون و ترغیب اور ڈرو اس ذات سے جس نے امداد کی تمہاری ساتھ ہو اس کے کہ جانتے ہو تم آگے تشریح ہے کہ امداد کی تمہاری ساتھ جانوروں کے بیٹوں کے باغات چشمے یہ سمجھ آئے نا اس کے نیچے کیا لکھا ہے ترغیب ہے ترغیب بتاک اللہ کہ ترغیب دے رہے ہیں بتا کلا جی مدا کوم آگے ترہیب ہے انی اخاف ہو ترغیب کے بعد ترغیب بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑے کا کال اناد قوم اب قوم کا انداز جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں برابر ہے ہمارے اوپر آئے کرے تو یا نہ ہو تو باز کرنے والوں میں سے تیری بات ہم نہیں مانتے ان حاضہ نہیں یہ تبلیغ مگر عادت چلی آ رہی ہے پہلے لوگوں سے اور ہمیں عذاب نہیں ملتا اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے وہ قزبو ہو انہوں نے جٹھلایا اس کو فہ لکنا ہم انجام تقزی الا کر دیا ان فیضا رایا اور ماکان افسر وہ منی وہ نربا گلاح عزیز اور رہیں یہ بار بار آیا تھا قز آباد دلیل نکلی نمبر پانچ جمے سمودرے رسولوں کو کون سا رسول تھا جی سال علیہ السلام جب کہا ان کو ان بھائی نے کیا نہیں ڈرتے تم خدا سے ڈرو شرک سے بچو بے شک میں واسطے تمہارا رسول امین ہاں اور اس کا مقتضا کیا ہے فتح اللہ اتی ڈرو اللہ سے اور میری تعداد کرو ماں افسل قمل مین آج یہ کہ جی؟ خلاس نہیں سوال کرتا تم سے اوپر ایس طبی کے کا نہیں معاوضہ میرا مگر رب العالمین پہ اب تو ترا کو اسباب غفلت ان کے اسباب غفلت بھی ہی تائیش تھا اسباب غفلت کیا ہے ایش پرستی دنیا کے اندر منہمک تھے تو فرمایا کہ دنیا میں منہمک بک رہو گے عائش کے اندر کیا قیامت نہیں آئے گی گے نہیں اسباب غفلت کیا چھوڑ دیے جاؤ گے بیچ ان نعمتوں کے کہ ہا ہونا اس دنیا میں ہے ہا ہونا منا دنیا میں ہیں. بے فکری سے کہ اب بیان ہے ان نیمتوں کا کہ ما موصول ہے کا یعنی بیچ باغات چشمے کھیتیں اور کھجوریں تل و حضیم جن کے خوشے ملائم ہیں تالبہ حضیم کا منا اور کھجوروں کے خوشے نہیں نکلتے نرم نرم جس پہ کھجوریں لگتی ہیں پتا نہیں تونا اور گھڑتے ہو تم پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے تراشتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو فارہین اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے پتہ اللہ بحقیون اصول کامیابی پر ڈرو اللہ سے اطاعت کرو میری یہ بار بار ہے بلا تو تیو امر اصول کامیابی پتا کلّا ایک اتیم دو بلا دیتے کتنی تین میری اطاعت کرو سرداروں کی اطاعت نہ کرو کس کی اطاعت نہ کرو ہاں اور نہ اتاج کرو حکم سرداروں کی مصرفین مانا حج سے بڑھنے والے سردار نہ اطاعت کرو حکم سرداروں کی اللہ علامات یہ سردار بےمانو کے علامات جو کہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر اور نہیں اصلاح کرتے کالو اناد قوم کا وہی اناد گندا جواب کہنے لگا میاں تجھے جادو ہو گیا ہے سالے تجھے کیا ہو گیا جادو دماغ خراب کہنے لگے سوائے تو جادو کیے ہوئے لوگوں سے ہے ما انتا نہیں تو مگر بشر ہماری طرح پس لے آ تو کوئی موجہ اگر ہے تو سچوں سے موجہ کا مانگا تھا کہ پتھر سے کہاں نکلے اونٹنی فرمایا یہی ہے موجودہ موجہ سالے یہ اونٹنی ہے لیکن تمہارے لیے امتحان ہے ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی دوسرے دن تمہارے جانور پیے یہ پہلے پڑ چکے ہو نا ہاں واسطے اس اونٹنی کے حصہ ہے پانی کا باری ہے پانی کی اور واسطے تمہارے باری ہے دن مو کی اور نہ ہاتھ لگانا اس کو برائی سے پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دن پڑے گا پا کر لیکن انہیں مار ڈالا اٹنی کو پس ہو گئے کیا نادنی پشیمان ہو گئے اٹنی کو مار ڈالا مولوی صاحب نے تقریر کی کہ رمضان شریف آئے گا روزہ رکھنا ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا کہنے لگا رمضان شریف کہاں سے آئے گا کہنے لگا اس طرف سے آئے گا وہ چاند دیکھا جاتا ہے نا اب جب دوسرا دن ہوا تو ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا دیکھا کہ ایک اونٹنی آ رہی ہے ادھر سے اور اس کے پیچھے بچہ ہے اس نے اونٹنی کو مار دیا بچے کو بھی مار دیا اپنے دل میں سمجھا کہ رمضان کو میں نے مار دیا تو مولوی صاحب کے پاس آیا سمجھے کہنے لگا میں نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ رمضان کو تو میں نے مار دیا روزہ کیوں رکھوں اس نے کہا لاہور ہوا تھا اللہ باللہ اس نے کہا حول کو مار دیا میں نے وہ بچہ تھا نا اس کے پیچھے لاہور اس کو بھی میں نے مار دیا دونوں کو رگڑا دے دیا انہوں نے بھی اونٹی کو مار دیا بس ہو گئے پشمان پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے یہ انجام اناد ہے ان فیضال کا لا یا ماکان اکثر وہ نربا کا لاہور